مکتوبات نحج امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حارث حمدانی کے نام اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اس سے پند و نصیحت حاصل کرو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو اور گزشتہ حق کی باتوں کی تصدیق کرو اور گزری ہوئی دنیا سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو کیونکہ اس کا ہر دور دوسرے دور سے ملتا جلتا ہے اور اس کا آخر بھی اپنے اول سے جا ملنے والا ہے اور یہ دنیا سب کی سب فنا ہونے والی اور بچھڑ جانے والی ہے دیکھو اللہ کی عظمت کے پیش نظر حق بات کے علاوہ اس کے نام کی قسم نہ کھاؤ موت اور موت کے بعد کی منزل کو بہت زیادہ یاد کرو موت کے طلب گار نہ بنو مگر قابل اطمینان شرائط کے ساتھ اور ہر اس کام سے بچو جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہو اور عام مسلمانوں کے لیے اسے نا پسند کرتا ہو اور ہر اس کام سے دور رہو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو مگر اعلانیہ کرنے میں شرم دامنگیر ہوتی ہو اور ہر اس فیل سے کنارہ کش ہو جب اس کے مرتکب ہونے والے سے جواب طلب کیا جائے تو وہ خود بھی اسے برا قرار دے یا معذرت کرنے کی ضرورت پڑے اپنی عزت و آبرو کو چہ کے تیروں کا نشانہ نہ بناؤ جو سنو اسے لوگوں سے واقع کی حیثیت سے بیان نہ کرتے پھرو کہ جھوٹا قرار پانے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا اور لوگوں کو ان کی ہر بات میں جھٹلانے بھی نہ لگو کہ یہ پوری پوری جہالت ہے غصے کو ضبط کرو اور اختیار و اقتدار کے ہوتے ہوئے افو درگزر سے کام لو اور غصے کے وقت بردباری اختیار کرو اور دولت و اقتدار کے ہوتے ہوئے معاف کر دو تو انجام کی کامیابی تمہارے ہاتھ رہے گی اور اللہ نے جو نعمتیں تمہیں بخشی ہیں ان پر شکر بجا لاتے ہوئے ان کی بہبودی چاہو اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو ضائع نہ کرو اور اس نے جو انعامات تمہیں بخشے ہیں ان کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے اور یاد رکھو کہ ایمان والوں میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف سے خیرات کرے کیونکہ تم آخرت کے لئے جو کچھ بھی بھیج دو گے وہ ذخیرہ بن کر تمہارے لیے محفوظ رہے گا اور جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے اور اس آدمی کی صحبت سے بچو جس کی رائے کمزور اور افعال برے ہوں کیونکہ آدمی کا اس کے ساتھی پر قیاس کیا جا سکتا ہے بڑے شہروں میں رہائش رکھو کیونکہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی مرکز ہوتے ہیں غفلت اور بے وفائی کی جگہوں اور ان مات سے کہ جہاں اللہ کی عطاعت میں مددگاروں کی کمی ہو پرہیز کرو اور صرف مطلب کی باتوں میں اپنی فکر پیمائی کو محدود رکھو اور بازاری اڈوں میں اٹھنے بیٹھنے سے الگ رہو کیونکہ یہ شیطان کی بیٹھکیں اور فتنوں کی آماج گاہیں ہوتی ہیں اور جو لوگ تم سے پست حیثیت کے ہیں انہی کو زیادہ دیکھا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے جمعے کے دن نماز میں حاضر ہوئے بغیر سفر نہ کرنا مگر یہ کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے جانا ہو یا کوئی معذوری در پیش ہو اور اپنے تمام کاموں میں اللہ کی اطاعت کرو کیونکہ اللہ کی اطاعت دوسری چیزوں پر مقدم ہے اپنے نفس کو بہانے کر کے عبادت کی راہ پر لاؤ اور اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو دباؤ سے کام نہ لو جب وہ دوسری فکروں سے فارغ البال اور چونچال ہو اس وقت اس سے عبادت کا کام لو مگر جو واجب عبادتیں ہیں ان کی بات دوسری ہے انہیں تو بہرحال حال ادا کرنا ہے اور وقت پر بجا لانا ہے اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ موت تم پر آ پڑے اس حال میں کہ تم اپنے پروردگار سے بھاگتے ہوئے دنیا طلبی میں لگے ہوئے ہو اور فاسقوں کی صحبت سے بچے رہنا کیونکہ برائی برائی کی طرف بڑھاتی ہے اور اللہ کی عظمت و توقیر کا خیال رکھو اور اس کے دوستوں سے دوستی کرو اور غصے سے ڈرو کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے والسلام